بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم اللحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محترم مسلمان بأيو بهن ومجاهد ساته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ ابو مسعب سوري حفظه الله كتاب دعوة المقاومة الإسلامية العالمية كتاب پہلے حصے کا مقدمہ ختم ہوا اور اب استاذ اس کتاب کے اندر جو فہرست ہے اور اس کتاب کے اندر جو آٹھ فصلیں ہیں ان کا مختصر تعارف کرانا چاہتے ہیں واضح رہے کہ ہم پہلے اس کا مختصر اور مفصل فہرست چون کے ذکر کر چکے ہیں اس لیے ہماری بھی کوشش یہ ہوگی کہ اس مختصر کو مزید مختصر کیا جائے استاد ابو مصعف اللہ فرما رہے ہیں کہ پہلے بھی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ کتاب ایک بہت بڑے سوال کو حل کرنے کے لیے لکھی گئی ہے جس سے اس وقت امت مسلمہ دوچار ہے اس کتاب کا مقصد اس سوال کا جواب دینا ہے وہ سوال کیا ہے کئی فنوا جہ آدا اناصلی بین المتحدین الجت فیما کہ مستقبل میں ہم ان نئے صلیبی دشمنوں کے ساتھ جو کہ یہودی بن چکے ہیں جو کہ یہودیوں کے غلام ہیں زیرسایہ ہیں ان کا مقابلہ کیسے کریں گے یہ سوال ہے اس سوال کا جواب دینے کے لیے کتاب لکھی گئی ہے استاذ فرماتے ہیں کہ کسی بھی عقلمن اور صاحب بصیرت انسان سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ اس زمانے میں ہم بطور مسلمان بحران سے دوچار ہیں بلکہ ہر قسم کے بحرانوں سے دو چار ہیں اور یہ اسلامی انقلابی تحریکیں جو کہ ان سوالات کا جواب دینے کے لیے اٹھی تھی یہ خود بھی بحران نہیں بلکہ بحرانوں کے شکار ہیں اور مسلح جہادی تحریک کے ذریعے انقلاب برپا کرنے کے لیے اٹھنے والی تحریکیں بھی جو کہ امت کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے نکلی تھیں یہ بھی آج بعض داخلی اسباب کی وجہ سے اور بعض دشمن کی طرف سے مسلط کردہ پابندیوں کی وجہ سے بحران نہیں بلکہ بحرانوں سے دو چار ہیں مصائب کا شکار ہیں اس ساس فرماتے ہیں کہ ہم بنیاد پرست ہونے کے ناطے مجاہد ہونے کے ناطے اس زمانے میں انتہائی مصائب اور بحرانوں کے انتہائی خطرناک درجے کے شکار ہیں بلکہ گیارہ ستمبر کے واقعات کے بعد میڈیا اور ذرائع ابلاغ میں ہمیں اس طرح پیش کیا جاتا ہے گویا کہ خود ہم ہی بحران ہیں جس کا مقابلہ پوری دنیا کو مل کر کرنا چاہیے ہم جو خود بحرانوں کے شکار ہیں میڈیا میں ہمیں ہی بحران قرار دیا جاتا ہے کہ مصیبت یہی لوگ ہیں اور ان کو ختم کرنا چاہیے ہمیں دشمن کے میڈیا نے اور عالم اسلام اور مسلم دنیا کے اندر جو کفار کے زیر نگرانی میڈیا چل رہا ہے یہ بھی ہمیں لوگوں کے سامنے ایک مصیبت اور بحران کی شکل میں پیش کرتا ہے جسے ختم کرنا ضروری ہے بل بلقت من علماء یتنا ولوننا على منابری خطب الجمہ حتى فل المسجد الحرام بصفتنا صفتی العزم حتیٰ اب حالت تو یہاں تک جا پہنچی ہے کہ مسلمانوں کے علماء کرام ہمیں جمعہ کے خطبوں میں حتیٰ کہ مسجد حرام میں اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ امت کی اصل بیماری ہم ہیں وصار الحبر السمی الامام المنفوخیس یدعوفی قنوتی ختم القرآن رمدان الفین و اربا لیدو العالمی کافتا یہ موٹا مولوی پھولا ہوا امام سودیس دو ہزار چار کے ختم قرآن کی دعا میں پوری دنیا کے ممالک کے لیے خصوصی طور پر مسلمان ممالک کے لیے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ ان کو دہشت گردی سے بچائے اور وید المجاہدین اب الحلہ کی ومحقی اور مجاہدین کے لیے ہلاکت تباہی اور بربادی کی بد دعا کرتا ہے چون کفر از کعب اور خیزت خجا معنت مسلمانی جب کفر کعبہ سے اٹھے گا تو مسلمانی کہاں رہ جائے گی مجھے تعجب ہے ان علماء کرام پر جو کہ ہمارے مناظرے پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے کیوں مسجد حرام کے ائما کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وہ تاغوت کے نوکر ہیں تو آپ کو اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ خود ان کے ریکارڈ شدہ بیانات دعا اور مختلف مضامین کو پڑھ لے. میں نے خود یہ پڑھا ہے مجاہدین کے لیے سدیس نے اوباش کا لفظ استعمال کیا ہے العالم الاسلامی کے نام سے جو ان کا اخبار نکلتا ہے شاید اب نکلتا ہے مجھے پتا نہیں اس نے مجاہدین کے لیے اوباش کا لفظ استعمال کیا تھا اوباش بہت برا لفظ ہے لوفر کے معنی میں ہوتا ہے یہ لفظ اس نے مجاہدین کے لیے استعمال کیا ہے اور مجاہدین کے لیے یہ لوگ آج کل ایک لفظ استعمال کرتے ہیں الفیات الد <الداللہ> گمراہ فرقہ اور یہ گمراہ فرقے کے نام سے بدوا پر بدوائے کرتے رہتے ہیں کوئی ان سے پوچھے تو صحیح یہ کون ہے یہ گمراہ فرقہ آپ امریکہ گمراہ فرقہ کہتے ہیں یا یہودیوں کو کہتے ہیں یا نصرانیوں کو کہتے ہیں یا شیوں کو کہتے ہیں بات واضح ہے کہ یہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں کہتے یہ الفیات الداللہ سے مراد ہم اور آپ کو لیتے ہیں یہ مجاہدین کے خلاف بدوائے کرتے ہیں بس نام بدل دیا ہے جیسے کہ آپ علیہ السلط فرماتے ہیں کہ آخر زمانے میں لوگ شراب پیئیں گے نام بدل کر نام بدل دیا ہے انہوں نے کفار ہمیں ٹیررسٹ کہتے ہیں دہشت گرد کہتے ہیں یہ ہمیں گمراہ فرخہ کہتے ہیں بس اتنا سا فرق ہے آپ ان کے ریکارڈ شدہ بیانات دیکھ لیں سن لیں ان کے جو ختم قرآن میں دعائیں وغیرہ ہوتی ہیں ان کو آپ دیکھ لیں کہ یہ مجاہدین کے خلاف بدعائیں کر, کر کر کر کے جب تھک جاتے ہیں تو پھر آخر میں اپنے خاتم الحرمین شریفین ملک عبداللہ اور اس کے جو نائبین بین ہیں وہ ذراہ ہیں جو شیاطین ہیں ان سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں ولی الامر اور یہ تو مشہور باتیں ہیں ایسی باتیں نہیں ہے جس کے لیے دلیل کی ضرورت ہو اور جو حضرات سعودی عرب کے سرکاری علماء اور سعودی عرب کے بارے میں زیادہ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں میں ان کو ابو محمد مقدسی حفظہ اللہ وفق اصرہ کی کتاب الکواشف الجلی عن کفر ردولتی سعودیہ کے مطالعے کی تلقین کرتا ہوں وہ اس کتاب کو پڑھیں ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس سعودی حکومت اور اس کی خدمت کرنے والے علماء اس زمانے میں کون سے بلام بن باورہ کا کردار ادا کر رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر ثابت قدم فرمائے